بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام تنزیل لا ریب في من رب بسی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 ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا ذالک عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب ہے بڑا مہربان ہے اللذی احسن کل شیئن خلقہ وبدأ خلق الانسان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 اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس پہج دے کہ ہم نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولیکن حق القول منی ولیکن حق القول منی لأملئن جہنم من الجنة والنسل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 جو منہ اور جنہوں جن نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب وہ چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوز کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اب اس کے مزے چکھو اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کبھی مزہ چکھائیں گے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں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 کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا الفتح لا ينفع الذين كفروا ولا هم کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی فأعرض عنهم وانتظر تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں